صلات و السلام علیک علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی مننو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے شیاتی میں ملاقات ہوئی کیونکہ ہر انسان پر ایک شیطان مقرر ہوتا ہے تو کافر کا جو شیطان تھا وہ بڑا موٹا تازہ تھا سر میں تیل بھی لگائے ہوئے تھا کپڑے بھی پہنے ہوئے تھا جبکہ مسلمان کا شیطان یہ دبلا پتلا بال بھی اس کے بکھرے ہوئے تھے اور تھا بھی ننگا مسلمان کے شیطان پر جو مسلمان کے اوپر جو مسلح شیطان تھا اس نے کافر شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے موٹے تازے کیسے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے مرد پر مقرر ہوں ایک ایسے انسان پر مقرر ہوں جو کسی معاملے میں بسم اللہ نہیں پڑتا کھانا کھاتا ہے بغیر بسم اللہ پڑ کر کھاتا ہے تو مجھے کھانا کھانے میں ہی کھانا مل جاتا ہے مجھے جب کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا ہے تو مجھے کپڑے پہن... کپڑے بھی مل جاتے ہیں سر میں جب تیل لگاتا ہے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑتا تو میرے سر میں بھی تیل لگ جاتا ہے پھر اس نے مسلمان شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے کمزور اور دبلے پتلے کیوں ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے انسان پر مقرر ہوں جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو مجھے کھانا نہیں ملتا جب کپڑے پہننے لگتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں ننگا رہ جاتا ہوں جب سر میں تیل وغیرہ لگانے کی بات آتی ہے تو سر میں تیل لگاتے ہوئے بھی وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے تو میرے بال بکھرے رہ جاتے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منو آج ہمارا موضوع آ, تیل اور لگان, تیل لگ, آ, ڈالنے اور کنگا کرنے کے حوالے سے سنت اور آداب پیش کرنا تھے اور ہمارے ساتھ رکنے شورا ابو ماجد محمد شاہد مدنی بھی موجود ہیں تو یہ شاید میں حکایت امیر علیہ سنت کے کسی بیان میں مطلب میں نے سنی تھی تو آ چکے موضوع بھی اسی مناسبت سے تھا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح اس حکایت میں جو ہم نے سنا کہ جو اس طرح سے ایک تقابل مل جاتا ہے کہ جناب وہ کھانا جو کھانا کھائے بغیر جو ہے وہ رہ جاتا ہے شیطان کپڑے پہنے بغیر رہ جاتا ہے تیل لگائے بغیر رہ جاتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں کیا احتیاط ہو کہ جس کے سبب جیسے ایک مسلمان میں جو فرق ہے امتیاز ہے جیسے اس حکایت میں ہم کو پتا چلا تو کچھ اس کی کچھ وضاحت اگر آپ ارشاد فرمائیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاظت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل اسلام نے ہمیں تیل لگانے و کنگا کرنے کی حوالے سے بھی ہماری رحمائی کی ہے سکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر احساس فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ یہ اپنے کپڑے میلے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت عطاب اللہ حضرت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور داری کے بال بھی جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا اس طرح اشارہ کیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بال سوارنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وہ شخص فوراً گیا اس نے اپنے بالوں پر کنگھی کی اور اپنی داری کو بھی درست کیا جب وہ اپنے بالوں کو درست کر کے پیارے آقا علیہ صلاط والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بے بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے تو معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بال سنوارنے کا کنگا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو جس کے بال ہوں اس کو بالوں کو سنوارنا بالوں میں تیل ڈالنا کنگھی کرنا یہ مستحب ہے اور ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے بالوں کو درست کرنا چاہیے اپنے سر میں تیل ڈالنا چاہیے اور اگر داڑھی ہو تو اس پر بھی کنگی کرنی چاہیے یہ آپ نے ایک جملہ کہا تو مطلب تھوڑی مجھے نا کہ وہ کلک ہوئی بات کہ جس کے بال ہوں وہ اس کا اکرام کریں تو پیارے پیارے مدنی منو یہ بھی ایک بڑی ایک اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک نعمت ہے یعنی شاید آپ کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ ذرے چھوٹی عمر میں اتنا توجہ نہیں ہوتی ہے ورنہ جس کی عمر بڑی ہو جائے اور جس کے بال نہ ہو یا بال کہیں سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو یوں سمجھنے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خرچہ کرنا شروع کرتا ہے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ دنوں پہلے میرے علی سنت دعمت برکات ملاالیہ جو مدنی مذاکرے فرما رہے تھے تو گلم کسی دوسرے دھرم ملک سے کسی کا مطلب فون پہ اس نے سوال ریکارڈ کرایا تھا تو اس نے اپنے علاقے کا بتایا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا آگے کی طرف کے بال وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا کچھ علاج بتائیے تو واقعی یہ ایک اہم بات ہے کہ بال اگر ہیں اس کا اکرام کریں اور یہ مطلب معاشرے میں بھی حضور شاید پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموما جو بکھرے بال ہوتے ہیں نا تو اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے یعنی اور خیر مدنی منہیا مدرسے میں آتے ہیں تو تو ظاہر ہے آپ کو امی بھی سنوارتی ہیں تو ابو بھی سنوارتے ہیں تو خود آپ کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی کاری صاحب پوچھیں گے کہ منہ کیوں دھو کر نہیں آئے تو کنگا کر کے کیوں نہیں آئے تو آپ یہاں تو بند سنور کے رہتے ہیں لیکن کہیں ایسا ہے آپ غور کریں کہ کاری صاحب آپ کو شام میں کہیں ٹکرا گئے آتے جاتے تو آپ مجھے پہچان بھی نہ سکے کہ یہ کون ہے کیونکہ ظاہر ہے جو مدرسے میں آتا ہے تو اس کو تو سر میں تیل بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور بال بھی سورے ہوتے ہیں اماما شریف بھی پہنا ہوتا ہے تو چادریں بھی پہنی ہوتی ہیں اور جو اس گھر جاتے ہیں یا چھٹی والا دن ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ماض اللہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے ننگے سر گھومتے ہیں اور بال ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عام طور پر کوئی اس کو دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی ہے جو مدرسے جاتا ہے سور کر اور صاف ستھرا ہو کر تو حقیقت بھی یہی ہے کہ دین اسلام میں ہمیں صفائی کا ستھرائی کا صاف ستھرا رہنے کا اور جو نعمتیں ہم کو ملیں جیسے اگر داڑھی شریف رکھنی ہے انشاءاللہ آپ بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ اللہ بڑے ہو کر آواز کم ہے انشاء سر رخ پر داڑھی رخ پر داڑھی ان شاء اللہ آپ کی داڑھی شریف آئے گی تو ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل میں پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا تو بات چلی تھی مطلب بالوں کا اکرام کرنے کے حوالے سے کہ بالوں کا اکرام کرنا چاہیے تو ظاہر ہمارے پیارے پیارے آپتاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو کیا سرکار علیت والسلام اپنے سر میں تیل ڈالتے تھے کنگا کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ ہمیں فرمائے الحمد للہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں <تصفح> آپ کی ہستی میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ جو لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے اس پر خود بھی عمل فرمایا کرتے تھے <تصفح> ہمارے پیارے آقا صلی اللّہ علیہ و اپنے مبارک سر میں تیل ڈالتے اور کنگا کرتے اور اپنی داڑھی کو بھی سمارا کرتے تھے اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی فرماتے تو اپنی مانگ جو ہے وہ درمیان سے نکالا کرتے تھے حضرتانہ صدی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے داڑھی مبارک میں کنگی کرتے تھے اکثر سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر رہتا تھا معلوم ہوا کہ سربند کا استعمال سنت ہے یعنی کنگھی کرنے کے بعد تیل ڈالنے کے بعد سر پر امامہ شریف کے نیچے ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا باندھنا یہ ہے یہ سنت ہے اسے سربند کہا جاتا ہے ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر عال سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اور تار قادر اللہ علی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الحمد للہ میرا برف ہا برف سے سر بند استعمال کرنے کا معمول ہے ماشاء اور پھر ساتھ ترغیب بھی دلائی کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں تو ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر باندھ لیا کریں اس طرح انشاءاللہ شاء اللہ ٹوپی اور امام شریف تیل کی علودگی سے کافی حد تک محفوظ رہے گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سر میں تیل ڈالتے تو ایک کپڑا باندھ لیتے تھے جس کو سر بند کہا جاتا ہے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو اپنی بہوؤں سے آغاز کیا کرتے تھے اچھا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بہوؤں یعنی آبروں سے شروع کرے اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ تیل لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی تیل لگائیں تو شروع یہاں سے کریں اس سے سر درد نہیں ہوگا یہ حکمت بھی ہمیں معلوم ہوئی ماشاءاللہ کنزول امال میں ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے الٹی ہتھیلی پر تیل ڈالتے تھے پھر پہلے دونوں ابو آنکھوں پر اور پھر سرے مبارک پر لگاتے تھے اور پگڑانے کی روایت ہے کہ سرکاری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل مبارک کو جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انف انفقا یعنی نچلے ہو اور تھوڑی کے درمیان جو بال ہوتے ہیں یہ والے تو یہاں سے اپنے داڑھی داڑھی پر تیل لگاتے تو یہاں سے آغاز کرتے سب سے پہلے یہاں پر لگایا کرتے تھے حضرت شیخ عبداللہ محدود سے دلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کنگھی کرنا یہ سنت ہے اور جیسے آپ نے پہلے ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب بھی تیل لگایا جائے تو بسم اللہ الرحمن وحیل پڑھ لیا جائے تو علما نے نقل کیا ہے کہ جو بغیر بسم اللہ تیل لگاتا ہے تو ستر شیاتی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو ان ساری روایات احادیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم تیل لگائیں تو اس کا بھی ایک مصنون طریقہ ہے چنانچہ تیل لگانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہییں کہ ہمارے امیر عالیہ سنت حضرت علامہ موران ابو بلال محمد ریاض ریاست رضی اللہ علیہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا کی ترغیب ہی دلاتے ہیں تو ایک جامع نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے میں تیل لگا رہا ہوں ماشاء اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں تو نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اور سیدھے ہاتھ میں تیل کی شیشی کو لے کر الٹے ہاتھ میں ڈالا جائے اور پھر اپنی انگلی سے تھوڑا سا تیل لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتے ہوئے سیدھی ابرو پر لگایا جائے اس کے بعد الٹی ابرو پر پھر آنکھ پر اور پھر بائیں طرف آنکھ پر اس کے بعد جو ہے اپنے سر پر تیل لگانا شروع کر دیں تو یہ تیل لگانے کا مصنون طریقہ میں نے ماشاء اللہ, اللہ آپ نے بہت ہی مختصر سے مطلب وقت میں ہمیں بہت ہی زبردست مدنی پھول یتا فرمائیں تو یہاں پر ایک بات پتہ چلی سیدھی انہیں سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنا یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بات بھی مطلب ہم نے سنی کہ نیت کیا ہے تو اب نیت اس لیے مطلب ہم کریں گے کہ جناب ہم صاف ستھرے لگیں گے ہمارے مطلب چہرے پہ بڑے چمک ہو جائے گی اور جناب ہم کوئی بھی دیکھے گا تو ہماری تعریف کرے گا تو اگر یہ نیتیں ہوں گی تو ظاہر یہ تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن مقصود ہمارا ہو کہ اللہ کی رضا ہو اور تیل لگانا چونکہ سنت ہے لہذا میں سنت پر عمل کر رہا ہوں تو جب یہ سارے معاملات ہوں گے اور ساتھ ہی بسم اللہ شریف کا ورد بھی ہوگا تو شیطان جو ہمارے اوپر مسلط ہے وہ بغیر تیل لگائے ہوئے اس کے بکھرے بال ہو جائیں گے تو شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ہے جنگ ہے نا کہ شیطان, خلاف شیطان, شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ, جنگ! جنگ! شیطان کے خلاف جنگ, جنگ! جنگ! ان شاء جیت جیت ہماری رہے گی انشاءاللہ تو شیطان جو ہے یہ اس کو بھی مطلب ناکام کرنا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دیتا تو یہاں پر ہمارے مدنی منہ یہ بھی احتیاط کرے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی اور عموماً یہ بچوں میں یہ زیادہ باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا اب کیا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں اور امی جان نے تیل منگایا تھا اور تیل کی شیشی بھری ہوئی تھی اب آپ نے تیل کی شیشی کھولی اور باتیں کرتے کرتے آپ نے اپنے ہاتھ پہ گما دی اب گمائی تو دیکھا کہ سارا ہاتھ جو وہ تیل سے بھر کے تیل نیچے گرنا شروع ہو گیا تو یہ یاد رکھیے گا پیارے پیارے مدنی منوں کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اسی کی طرف توجہ دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ نے جس شیشی سے تیل نکالا تھا وہ تیل کی شیشی خالی تھی لیکن کل دوپہر میں ہی جب آپ مدرسے چلے گئے امی جان ابو جان بازار سے سامان لائے امی جان نے وہی شیشی آپ کی بھر دی تھی آپ نے چونکہ بغیر دیکھے کھولی اور بغیر دیکھے آپ توجہ کہیں اور رکھ کر شیشی ہاتھ پر ڈال رہے ہیں تو نتیجہ وہ تیل بھی ضائع ہو جاتا ہے تو پیارے پیارے مدنی منو یہ بھی ایک مدنی پھول اگر ہم اپنی عادت میں شامل کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اسی کی طرف توجہ ہو جیسا اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو چائے پیش کرتا ہے اب چائے پیش کرتا ہے تو بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ یا پیالہ ہاتھ سے گر جاتا ہے اس کی وجہ عموماً یہی ہوتی ہے کہ لینے والا جو ہے نا یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے شاید تو یہ بھی دیکھا گیا مم. کہ یا تو لینے والا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا دینے والا کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس نے پیالہ پکڑ لیا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے ریکا بھی پکڑ لی اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کپڑے پر وہ چیز یا سالن جو ہے وہ گر جاتا ہے تو پتہ چلا کہ جو چیز کام کرنا ہے اسی کی طرف ہم توجہ دیں گے پھر ایک بات اور بھی شاید پہ دیکھی جاتی ہے کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی تربیت فرمائے تو بعض جس کنگے سے مطلب وہ کرتے نا کنگا کرتے اب یہ سمجھتے کہ ہم خود تو صاف ستھرے رہیں گے لیکن وہ کنگا بھی تو دیکھیں نا کہ اس کو بھی تو کچھ صفائی پر سے نواز دیں نا اس قدر مطلب کالا ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب بڑا عجیب و غریب اس کا حال ہوتا ہے تو جو چیزیں بھی ہماری استعمال میں ہوں جو چیز بھی ہم استعمال کریں تو اس پر اس کی صفائی کا یہ بڑا اہتمام ہونا چاہیے تو گھر میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنگا ہے یا بساؤ کا تیل رکھنے کی مخصوص جگہ ہوتی شاید بھائی تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو کالک سی جم جاتی اس میں کالا کالا چاروں طرف سے ہو جاتا ہے تو ہمارے مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے صفائی کا اہتمام کریں جو چیز ہمیں استعمال کرنی ہے جیسے کنگا اگر روزانہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اگر گھر میں یہ صاف نہیں ہو رہا تو خود آپ بھی صاف کر لیں اور اس کو کبھی ہو سکے تو برش وغیرہ لے کر اور اس کو اہتمام کریں اور دوسری ایک بات آپ کی جو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو عموماً ہمارے گھروں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کنگا نہیں ملتا گھر میں ہوتے ہیں کنگے چار چار چھ کنگے ہوتے ہیں لیکن وہ ملتا ہی نہیں ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہوتی کہ وہ کنگا کیا اور کبھی وہ کپڑوں میں رکھ دیا کبھی کنگا کیا تو وہ الماری میں رکھ دیا تو یہ بھی اگر ہمارے مدنی منہ مدنی پھول قبول فرمائے کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہو کیونکہ بعض مخصوص جگہیں ہوتی ہیں گھر میں تیل رکھنے کی مخصوص جگہ ہوگی کنگا رکھنے کی مخصوص جگہ ہوگی چپل رکھنے کی مخصوص جگہ ہوگی لیکن چونکہ اب آپ مدرسے میں پڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا آپ مطلب گھر والوں پر ایک احسان کر رہے ہیں اور جناب آپ نے تو کوئی چیز اپنی جگہ رکھنی نہیں ہے کنگا کیا تو وہ بھی زمین پہ ڈال کے چلے گئے تیل کی شیشی تو وہ بھی زمین پہ رکھ کے بھاگے آپ فورن کیونکہ ٹائم آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے جلدی جلدی وین والا باہر وین ہارن بج بجا رہا ہوتا ہے کھانا آپ نے صحیح سے کھایا نہیں جاتا ہے کپڑے بھی مطلب جیسے تیسے پہن کے بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پیارے پیارے مدنی منو آپ اس معاملے میں اگر امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے انداز کو دیکھے تو بڑا سسٹمیٹک آپ مطلب اپنے شیڈول بتاتے ہیں اور بارہاں اس کی تربیت فرماتے ہیں تو بہرحال اگر بچپن سے ہی اپنا ایک انداز بنا دیں کہ جو چیز گھر میں جہاں رکھی جاتی ہے ہم اس کو وہیں رکھا کریں گے آواز کم ہے برپور ان تو اس میں بھی مطلب گھر کا بھی ایک صفائی ستھرائی کا وہ نظام رہتا ہے کیونکہ بسا اوقات اگر گھر میں کوئی آ جائے نا جیسے گھر سے اگر دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں ابھی اگر مدرسوں میں چلے جائیں ان کے جانے کے بعد جو گھر کا حال ہوتا ہے نا مطلب گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں جہاں امی وغیرہ ہوتی ہیں بیچاری وہ صفائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں تو وہ جو گھر کا حال ہوتا ہے نا کہ کپڑا یہاں پڑا ہوا ہے تو تولیا یہاں پڑا ہوا ہے تو مطلب وہ کنگا یہاں پڑا ہوا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اس میں اگر اپنے ابھی سے ہی آپ اس معاملے میں اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت اس کے فائدے ہوں گے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے وہیں رکھی جائے تو اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ کنگا کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور تیل بھی لگانا چاہیے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کنگا کرنا کتنی مرتبہ چاہیے ایسا نہیں کہ کنگا بس آپ جیب میں رکھ لیں گے اور اب تو سارا دن جو ہے وہ بس وہ کنگا ہی کرتا رہیں گے تو اس کا بھی کچھ طریقہ کار ہے جی بالکل اس سلسلے میں بھی ہمیں شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ کنگا کتنی مرتبہ کرنا چاہیے خاتم المسلی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ممانت جو ہے تنظیحی ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ روز روز کنگا نہ کیا جائے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا فرمایا ہے تو وہ مرد کو کہا ہے کہ جو بننا بننے سورنے کا کام کرتا رہتا ہے تو تیل لگانا کنگھی کرنا یہ سنت سمجھ کرنی چاہیے نہ کہ وہ زینت ان مانوں پر کہ اب وہ کنگھی کرتے جا رہا ہے کنگھی کرتے جا رہا ہے تو یہ کنگا جو بار بار کرتے ہیں یہ یہ سنت نہیں ہے ان مانوں پر کہ جب بھی کنگا کیا جائے تو اس میں کسی بھی کام میں اگر زیادتی کریں گے بڑھا دیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا نہیں پا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ روزانہ کنگھی نہ کرو تو اس سے یہی مراد ہے کہ بار بار نہ کرتے رہو حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو تو وہ روزانہ کنگا بھی کر سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ روزانہ کنگا ان مانوں پر تو کر سکتے ہیں کہ جب بال بکھر جائیں ہاں بار بار نہ کرتے رہیں تو دن میں جو کئی مرتبہ کرتے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنڑتے رہتے ہیں تو مرد کو اس چیز سے منع کیا ہے تو آج کے جو مدنی منہ ہیں ان جی کل بڑے ہوں گے اب وہ بھی اگر شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنگڑتے رہیں گے تو یہ اصل میں جو منع فرمایا گیا وہ اس بات سے منع کیا گیا نمازوں کا وہ قدر اہتمام ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کا بھی خیال نہیں رہتا مطلب اسی میں ہی مطلب وہ لگے رہتے ہیں تو ہزار اس وجہ سے ان معاملوں میں بھی احتیاط کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کے بعد ہم اتنا لگے رہے ہیں کہ جماعت ہی چلی جائے ہماری حضرت عمر بن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے تھے مدینہ شیم میں اپنے ماموں کے یہاں رہا کرتے تھے تو آپ آپ کے والد صاحب عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ مصر میں تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر جو ہے یہ اپنے بالوں کو اس قدر سنوارتے رہتے ہیں کہ نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہاں مصر سے حکم ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیں اپنے بالوں کو منوا دو تاکہ نماز میں وقت پر شرکت کر لیا کرو تو یہ ہمارے درغان دن کا طریقہ کار تھا کہ وہ ہر کام میں اعتدال کا حکم ارشا فرماتے تھے سیدی اعلی حضرت سے عرض کیا گیا کہ حضور یہ کنگا داری میں کس کس وقت کیا جائے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اعتدال یعنی میان روی کا حکم ہے نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے اور نہ یہ ہو کہ ہر وقت جو ہے مانگ چوٹی میں گرفتار رہے تو کیسے خوبصورت الفاظ ہے کہ نہ تو آدمی جناتی شکل میں جن بنا رہے اور نہ یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ مانگ چوٹی میں گرفتار رہے حضرت سیدنا ناصر علی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عمر علی اللہ تعالیٰ یہ دن میں دو مرتبہ تیل لگایا کرتے تھے تو سیدی اعلی حضرت نے اس حدیث پاکی شرح بیان کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے نقل فرمایا کہ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اعلی علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے ماشاء تو یہ مدنی منوں کے لیے کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ حفظ القرآن کر رہے ہیں علم دین اصل کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ہمارا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا دماغ جو ہے وہ کبھی ہونا چاہیے تو سیدی امیر علیہ وسلمت نے کیسا پیارا مدنی پھول دیا کہ تیل باقرت استعمال کیا جائے اس سے انشاءاللہ شاء اللہ خشکی بھی دور ہوگی دماغ بھی تیز ہوگا اور حافظہ بھی کبھی ہوگا ماشاء تو یہ تو بڑا پیارا اپنے مدنی پھول ہمارے کہ یہ مدنی منع پہ حفظ کر رہے ہیں اور پیارے پیارے مدنی منو بعض اوقات یہ خشکی جس کو کہا گیا نا تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ اس سے ہی وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے کہ وہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ کسی سے کو بات کرو تو لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو یہ وہ انداز ہوتے ہیں ہمارے اسلاف و بزرگان دین کے کہ جس پر اگر عمل کیا جائے تو زندگی کا ایک انداز یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے ادب ہو جاتا ہے احترام ہو جاتا ہے اور ہر ایک سے جو خوش اخلاقی ملن ساری سے ملا جاتا ہے لیکن یہاں پر میں مدنی منوں سے ضرور کہوں گا کہ اب ظاہر تیل کثرت سے لگانا چاہیے تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں پھر وہ بائکاٹ ہو جائے تیل پر تو اس پر بھی اپنے بڑوں سے ہی رہنمائی لیں گے کہ یہ کتنا تیل لگائیں گے تو اس معاملے میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں دائرے اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ جو آپ کے ان مدنی منوں کی تربیت کرتا ہے تو ظاہر ان کے ساتھ خیر خواہی اور ان کو جو تھیوری یو سمجھے ہمارے بیان ہوتی ہے پریکٹیکل یہ آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ اس معاملے میں اپنے مدنی منوں کی تربیت کریں ان, کے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں ایک اگر کاری صاحب بھی اگر ہو سکے ممکن ہو ایسا کہ اس میں بھی مدنی منوں کی تربیت ہونی چاہیے اب ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج سے ہی تیل پر ایسی وہ دھاوا بول دیں کہ پتا چلے کہ وہ گھر والے پریشان ہو جائیں کہ بھئی آج خیریت تو ہی آپ لوگوں نے کیا سکھایا ہمارے تو ایک دن میں تیل ختم ہو گیا تو اتنا تیل ڈال دیا تو اب تیل کتنا ڈالنا یہ اظہار کاری صاحبان بتائیں گے ایسا تیل آپ کے گھر میں اس میں نہیں ہے تو چلے کسی شیشی میں پانی لے لیں مدری منوں کی تربیت کرنی ہے نا تو پانی لے کر ہی مطلب تھوڑا اگلی لگا کر کس طرح یہ پریکٹیکل ہوگا تو ہمارے یہ مدنی مننے جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے سیکھ سکیں گے ظاہر ہے جس کے جتنے بال ہوں اب جس کے زلفے ہیں جس کی داڑھی ہے تو ظاہر اس کی تیل کی مقدار میں فرق ہوگا جو آپ ہیں تو ظاہر ہے ایک چھوٹے چھوٹے مدنی منہ تو آپ کے لیے کتنا تیل ہونا چاہیے تو کاری صاحبان اگر کا چاہیں تو اس میں پانی کے ذریعے کر لیں چلے آپ تیل کا منگائیں گے تو پانی کی کوئی بوتل بھر کے اس میں پانی ڈال کے دکھا دیں ان کو بھئی اس اس طرح سے جو اتنا تیل آپ کو لینا چاہیے اتنا تیل لینا چاہیے تو بہرحال تیل لگانا سنت ہے کنگا کرنا سنت ہے اور اس کے متعلق مدنی پھول ہم نے حاصل کیے تو اس معاملے میں دعوت اسلامی الحمد للہ ہماری تربیت کرتی ہے اور ہمیں یہ سنت اور آداب سیکھنے کو ملتے تو دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی وہ عالمگیر تحریک ہے کہ جو نیکی کی دعوت عام کرتی ہے اور امیر علیہ دامت برکات ملا علیہ اسلامی والوں کو اس بات پر توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد مسجدیں بھرنا ہے تو ہمارے مدنی منع وہ جو مسجدوں کے قریب رہتے ہیں وہ بھی جو نماز آپ مدرسے میں آ کر ادا کرتے ہیں مدرسے میں ہوتے تو ظاہر با ہی ہوتی ہے لیکن پھر وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے اگرچہ بعض پر جماعت واجب نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کی توجہ ہوگی آپ اپنے ابو جان سے بھائی جان سے بات کریں گے تو ہماری مسجد فجر میں بھی آباد ہو جائیں گی دیگر نمازوں میں آباد ہو جائیں گی اور مسجد آباد کرنا یہ الحمدللہ للہ یہ وجل دعوت اسلامی والوں کا ایک مشن ہے کہ مسجد بھرو تحریک جاری رہے, جاری رہے گی, گی. مسجد بھرو تحریک جاری رہے جاری گی, گی. مسجد برو تحریک جاری رہے گی خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین جبی صلی اللہ تعالی وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی